سوچنے کی بات یہ ہے کہ رمضان کا اور قرآن کا تعلق کیا ہے روزہ اور قرآن کے درمیان کیا تعلق ہے یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے اور اسی کو جاننے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے دیکھیے اس کا جواب اس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں ایک مرتبہ آپ ایسا کیجیے کہ ایس عزت تک آپ قرآن کو پڑھیے صرف یہ جاننے کے لئے کہ قرآن کا میسج کیا ہے تو آپ پائیں گے کہ قرآن میں سارا جو زور ہے وہ ہے یہ کہ قرآن انسان کے مائنڈ کو ایڈریس کرتا ہے سسٹم کا اس نے کوئی ذکر ہی نہیں آج کل بڑی دھوم ہے یعنی عرب سے لے کر عرب کنٹریز سے لے کر نان عرب کنٹریز تک ہر جگہ سے. اسلامی نظام اسلامی سسٹم اسلامی حکومت اسلامی قانون دھو مچی ہوئی ہے ڈیلی میڈیا میں روزہ نہیں اس سلسلے میں کچھ نہ خبریں آتی ہیں لیکن اس قسم کے اسلام کا یعنی اسلام کے اس ریشن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ جس کو بھی شک ہو وہ یہ کرے کہ ایک بدھا وہ قرآن کو صرف اس لیے پڑھے کہ قرآن میں کیا بتائی گئی تو سارے قرآن میں آپ دیکھیں گے قرآن انسان کے مائنڈ کو ایڈریس کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سوچو اپنی اصلاح کرو یعنی انڈیویجل بیسڈ ہے سارا قرآن کا میسج